سوال ہے کہ جانور خریدا اس وقت اس میں عیب نہ تھا مگر بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو کیا کرے تو اس ضمن میں صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالی کے نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے اور اگر مالی کے نصاب نہیں یعنی فقیر یہ شرحی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس نے جانور خرید لیا تو فقیر نے اپنے ذمہ قربانی اگر واجب نہیں کی تھی یعنی یہ کہ اگر اس نے اپنے اوپر منت بھی نہیں مانی دی یا کسی اور طریقے سے اپنے اوپر واجب نہیں کیا تھا کہ میں ان دنوں میں قربانی کروں گا تو ظاہر اس پہ لازم نہیں تھی قربانی تو اس صورت میں تو اس کو حکم ہے کہ یہ وہی والا ایپ والا جانور قربان کر دے اور اگر اس نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی تھی اپنے اوپر واجب کر دیا تھا کہ نہیں میں ان ایام میں قربانی کروں گا تو پھر فقیر پر بھی لازم ہے کہ دوسرا جانور لے کے اس کو ذبح کرے دونوں میں وجہ کیا ہے کہ غنی جو مالدار شخص ہے یا مالک نصاب جسے کہتے ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے بے عیب جانور کی قربانی واجب ہے لینے کے بعد عیب پیدا ہو گیا تو اس پہ لازم ہے کہ بے عیب جانور لے اب اس کو قربان کرے فقیر شرعی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ اگر جانور لیا اس وقت عیب نہیں تھا بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو وہ اسی کو قربان کر دیں اس لیے کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر کسی طور پہ اس نے اپنے اوپر قربانی واجب کر کے رکھی دی منت مان لی کہ ان دنوں میں قربانی کروں گا تو ظاہری بات ہے اس پر بھی قربانی واجب رہے گی اس کی منت یا جس بھی وجوب اپنے اوپر کرنے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں پھر اس فقیر شرعی کو بھی دوسرا جانور جو بے عیب ہو لے کے قربان کرنا لازم ہوگا واللہ تعالی عالم